بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويسيبهم عذاب أليم وقال في مؤذين آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال أيذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا, عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي حديث اخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال صلى الله عليه واله وسلم حرقت اسمك حمد وثناء بدای اور بضرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے پوری انسانیت اور پوری دنیا کی تخلیق فرمائی ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا جس کی آخری کڑی آخری نبی آخر رسول جو ساری انسانیت کے تلے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم کرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رب العالمین کی ان پر بے شمار انگن تدرود و سلام اور رحمت اور برکتیں نازل ہوں اللہ و صلی علی محمد و علیہ محمد کما صلی علی ابراہیم و علّہ ابراہیم اَََََََََََ حمید و مجید و بارک علی محمد و علع محمد کما بارك عل و علی عل ابراہیم النّا حمید و مجید معزز دینی دينی بھائيوں بزرگوں اور دوستوں یہ آپ کے قیم کا پہلا خطبہ ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کیمپ کے ذمہ داروں کو اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کا اہتمام کیا یہ چیز اگر کسی پر درات کرتی ہے تو اس بات پر کہ انہیں اللہ کے دین سے نماز سے محبت ہے آپ لوگوں سے محبت ہے اس لیے آپ لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کا انہوں نے اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتہ فرمائے ان کی اس چیز کو قبول فرمائے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین انہیں لوگوں کی رزق حلال کا ذریعہ اور سبب بنائے مجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں مجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما و مساجد اللہ من عمن اب اللہ الاخر آخر کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تعمیر سے دو چیزیں مراد ہیں ایک تو مسجد بنانا مسجد تعمیر کرنا مسجد کھڑی کرنا کہ لوگ آ کر کے وہاں پر نماز پڑھیں اللہ کے بات کریں اور دوسری عمارت سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ مراد ہے تو جو دونوں قسم کے لوگ قرآن کریم کی سائیت کریمہ میں شامل اور داخل ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نائ فرمائے جنہوں نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالی ان کے ادر میں اضافہ کرے اور ان کے مال میں برکت فرمائے عامر رب العالمین پہلا خطبہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کی اہمیت اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور اس کے فضائل پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں کیونکہ مسجد کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر لیکن ایک خطیب اور ایک عالم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حالات کے لحاظ سے بھی لوگوں کی رہنمائی کرے اور جس چیز کا موقع ہو اس کی جس چیز کی مناسبت ہو اس کے لحاظ سے عوام کی لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ خطیب جمعہ کی یا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی لیے مسجد کے آداب یا مسجد کی فضیلت یا اس کی تعمیر اور اس کے آباد کرنے کے جو فضائل اور آداب ہیں ان پر نہ گفتگو کرتے ہوئے چونکہ یہ شابان کا مہینہ ہے اور شابان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آج ہم اس مہینے میں کیا کرتے ہیں یہ مناسبت سے یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو ہمارے ملک میں لوگ شب برات مناتے ہیں اور آج گیارہ تاریخ ہے اگلا جمعہ آنے سے پہلے وقت نکل جائے گا لہذا آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کتاب و سنت کے لحاظ سے یا کتاب و سنت کی روشنی سے میں نہیں ہو پائے گی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ شابان ہی کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے تقریر کی جائے خطبہ دیا جائے اور آپ لوگوں کی کتاب و سنت کے مطابق صحیح رہنمائی کی جائے اس لیے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شابان کا موضوع ہے میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں شابان کی تین فضیلتیں ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے حستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ایسا لگتا کہ آپ لگاتار روزہ رکھیں گے اور پورے مہینہ کا روزہ رکھیں گے اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی رمضان پورا رکھتے تھے باقی شابان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو اسے معلوم ہوا کہ شابان کا مہینہ یہ مصنون روزوں کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں اور آپ کی پیروی میں اس مہینے کے اندر انسان کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے یہ پہلی اس کی فضیلت ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں حضرت و بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں یہ مہینہ شابان رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے لوگ اس مہینے کو اکثر بھول جاتے ہیں اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں جائے تو میں روزے سے رہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے لیکن ہمیں شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلا تسوم جب شابان آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شابان کے شروع میں پورے 15 دن کا لگاتار روزہ رکھتا ہے اور پھر شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد بھی لگاتار روزہ رکھے وہ تو ایسے انسان کے اندر کمزوری لاحق ہو جائے گی اور رمضان کا مہینہ جو فرض ہے اس, اس کو رکھنے میں اسے تکلیف ہوگی دقت اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا کیوں اس لیے کہ شابان کے روزے فرض نہیں ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں ان کا رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے ضروری ہے اسلام کا چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے لیکن شابان کا روزہ رکھنا سنت ہے مستحب ہے رکھیں گے سواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو گنا نہیں ہوگا اس لیے اگر کوئی آدمی لگاتار روزہ رکھے گا پورے شاوان کا تو اسے کمزوری آ جائے گی اور اس طریقے سے وہ شاب رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی ہوگی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ تھے بڑے مہربان اور رحم دل تھے اس لیے اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شابان کی جب آدھے دن گزر جائیں تو اس کے بعد تم روزہ مت رکھو ہاں اگر آدمی شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد پیر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے ہر مہینے میں اور انسان کی عادت ہے تو اس کو رکھے گا اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن شابان کے بعد جن کو پہلے روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو اگر وہ شابان کے بعد لگاتار روزہ رکھیں یا شابان کا انہوں نے شروع میں 15 دن لگاتار روزہ رکھا پھر روزہ رکھے پر لگاتار تو ان کے لئے یہ کمزوری کباعث اس لیے ایسے آدمی کے لئے بنا کیا گیا تو اسے اس معلوم ہوا کہ شابان یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے نمبر ایک نمبر دو اس مہینے میں اللہ رب العامن کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور جو ہماری جو اللہ قرصور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزواد متحرات محت المومن ہے وہ شابان کسی اسی مہینے میں روزوں کی قزائیں کیا کرتی تھی اسی لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے لہذا میں ان افراد بھائیوں کو جن کے کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ گئے تھے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یہ مہینہ آخری مہینہ اس لیے ان کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کر دیں کیونکہ شریعت میں شابان تک کے لیے مہلت ہے شابان آ گیا روزے کی قضا آپ پر باقی تھی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر ایسے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دیر نہ کریں تاخیر اور لیٹ نہ کریں اس شابان کے مہینے پہ روزوں کی قضا پوری کر دیں جیسے عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے عورتوں کو حیض آتا ہے نفاس کا معاملہ ہوتا ہے ولادت کے بعد خون آتا ہے تو اس طریقے سے ان کو چاہیے کہ جو روزوں کی قزائیں رہ گئی تھی رمضان کی شابان کے مہینے میں اسے پورا کر دیں شابان تک شریعت نے مہلت دی ہے شابان تک اگر پورا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا جن کے روزے کسی شرعی عزر کی بنا پر رہ گئے تھے کہ وہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اللہ ان کو عمرتا فرمائی اور اس مہینے کو مہینے میں اپنے روزوں کی خضا کر دیں تیسری فضیلت یہ ہے شابان کی پندرہویں تاریخ کی اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات بندوں کے اوپر مبتلے ہوتا ہے ان کے اعمال پر اور اس طریقے سے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے دو لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ لہ مشرقین او مشاہم فرماتے ہیں جو مشرق ہے شرک کرنے والا ہے ایسے آدمی کی مفرت نہیں ہو کیونکہ شرک کرتا ہے وہ, وہ شرک کرتا ہے اور شرک کرنے سے سارے گناہ برباد ہو جاتے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہیں اور مشرقین پر نے جنت حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے لہذا مشرقین کو چھوڑ کر کے اور جو کینا پرور ہے جس کے دل کے اندر کینا ہے کپٹ ہے بغض اور عداوت اور حسد ہے ایسے دو آدمیوں کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے مشرق کو چھوڑ کر کے اور جس کے دل کے اندر کینا ہے کپٹ ہے بغض ہے عداوت ہے حسد ہے دشمنی ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کو کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف یا کسی کے خلاف حسد نہیں ہونا چاہیے بغض نہیں ہونا چاہیے عداوت نہیں ہونی چاہیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے دل کے اندر کسی کو حقیر جاننا کسی کے دل میں نفرت رکھ کرنا بغض رکھنا عداوت رکھنا یہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا یہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا اس لیے چاہیے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے آئینے کے مانند رکھنا چاہیے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے آئینہ آپ دیکھ اتنا صاف ہوتا ہے کتنا شفاف ہوتا ہے ایسے ہمارا دل بھی ایک مومن کے لیے صاف ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے دل میں کسی بھی طرح کوئی حسد کوئی رنجش کوئی بغز کوئی عداوت کوئی کینا کوئی کپٹ اور دشمنی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے جس دل کے اندر حسد ہوتا ہے عداوت ہوتی ہے اللہ کے سلک حدیث ہے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر کبر ہے غرور ہے بڑکپن ہے تکبر ہے ایسا شخص بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے دلوں کو ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے اور آئینے کے مان بنانے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کو تو یہ بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا یہی تین فضیلتیں اس ماہ شابان کی ہیں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا ایسے مہات المومن کا عمل بیان کیا اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے چونکہ اللہ کے دربار میں یہ اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا اور پیروی میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنا چاہیے لیکن جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو میں بڑے افسوس سے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھلا دیا اور نئی نئی چیزیں اس مہینے کے اندر انہوں نے پیدا کر لی انہی میں سے جو سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا عمل جو ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ شب برات ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں قنقمے لگاتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے قبرستان کی جا کر کے اجتماعی زیارت کرتے ہیں مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں بچے بھی جاتے ہیں اور وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہیں پوری رات جا کر کے قبرستان میں گزارتی ہیں یا رات کا اکثر حصہ اور پورا, پوری رات سمجھ لیجئے لوگ جاگتے ہیں اور اس طریقے سے نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عمل ہمارے لیے جائز ہے کیا یہ عمل اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں شابان کی فضیلت آپ کے ہم سامنے بیان کر دی لیکن کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندرہ تاریخ کو اس طرح کا اہتمام کرتے رہے ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات کہنا اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے حدیث کے اندر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین پندرہ شابان کی رات میں بنٹوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے مشرق اور کیرا پرور کے سوا سب کے گناہوں کو یا سب کو معاف کر دیتا ہے اس حدیث کے اندر شابان کی پندرہ تاریخ کہا گیا ہے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کو شب برات نہیں کہا گیا کسی بھی حدیث کے اندر اور نہ ہی کریم کی کسی آیت کے اندر شب برات کو کہتے ہیں شب برات کہنے کی حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ برات مانے ہوتے ہیں بیزاری کے لا تعلقی کے اور سب مانے رات شب برات مانے بیزاری والی رات اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے حقیقت اس کی یہ ہے سچائی یہ ہے وہ یہ کہ جو شیعہ ہیں جو روافظ ہیں جو ہمارے قرآن کو بھی نہیں مانتے ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے اور اس طریقے سے قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے روافظ کا کہ شابان کی چودہ تاریخ ان کا جو بارہواں امام ہے حسن عسکری نام ہے اس کے عقیدے کے مطابق اس کی ولادت کی تاریخ ہے اس لیے شابان کی چودہ تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں شاہبان کی چودہ تاریخ کو اپنے امام غائب کی ولادت پر جشن مناتے ہیں اور جب شاہبان کی پندرہ تاریخ آتی ہے اس کو شب برات مناتے ہیں شب برات کیوں مناتے ہیں بیداری والی رات کیونکہ وہ اپنے امام غائب سے یہ التجا کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ امام غائب یہ قرآن جو موجود ہے مسلمانوں کے پاس دنیا میں اس قرآن سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور جو اصلی قرآن آپ کے پاس موجود ہے اس کو لے کر کہ آپ دنیا کے اندر آ جائیے یہ ان کا عقیدہ ہے اور جو پہلے جو ہے شیعہ تھے یا اس طریقے سے رافضی تھے اللہ نے ان کو توفیق دی سنت کی راہ اپنائی توحید کی راہ اپنائی انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر اور اس حقیقت کو انہوں نے بیان کیا کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں بے زاری والی رات لا تعلقی والی رات برات کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں استعمال کیا اور برات کے نام سے ایک صورت ہے جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں توبہ بھی کہا جاتا ہے اور شروع ہی میں لفظ ہے برات میں رسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے سورہ برات بھی ہے یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے تو برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری کے تو اس لیے وہ لوگ اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق جو اصلی قرآن ان کے امام کے پاس موجود ہے اس سے لانے کی درخواست کرتے ہیں اس لیے وہ شب برات کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر انہوں نے اس بداعت کو شب برات کے کہنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس رات اللہ عبام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس لیے شب برات کہا جاتا ہے حالانکہ شابان کی پندرہ تاریخ میں جہنم سے آزادی کا ذکر نہ کسی قرآن کی کسی آیت میں ملتا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ملتا ہے اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے کرتا ہے ہر رات اور عرفات کے دن اللہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے لیکن شابان کی پندرہ تاریخ کو جہنم سے آزادی کا کوئی ذکر کسی حدیث سے نہیں ملتا ہے تو یہ لوگ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے در اصل قرآن سے آزادی والی رات ہے بیداری والی رات ہے اس لیے ان لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا برات یہ عربی لفظ ہے اور شب یہ فارسی لفظ ہے تو عربی اور فارسی کو ملا کر کے انہوں نے شب برأ بنا لیا تو یہ جو ہے اصل اس کے کہنے کی شب برات یہ وجہ ہے ورنہ حدیث کے اندر شابان کی پندرہویں تاریخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہیں پر بھی اس کو شب برات نہیں کہا گیا اور لوگ شب برات کی فضیلت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ قرآن کریم کی جو سور دخان کی آیت ہے کہ نہ انزل فی اللہ رتی مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ابو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بابرکت رات سے براد شب برات ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کس مہینے کے اندر نازل فرمایا اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما کے شہر اور رمضان لذیذ قرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اس پر تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اب وہ کون سی رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اب ظاہر بات ہے جب مہینہ ثابت ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو رات بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہوگی اب وہ کون سی رات ہے اس کا بھی جواب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں اللہ رب الامی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا تیسرے پارے میں سور قدر کے نام سے ایک صورت ہے انا انصل فی لت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں لہ میں نازل فرمایا ہو ماہ ادرا کما لہ القدر اور آپ کو کیا معلوم کی شب قدر کی کیا فضیلت ہے لہ لت القدر من مینار فہر شب قدر میں یعنی رات شب لت القدر میں عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے کتنی بڑی برکت اور فضیلت کی بات ہے شب قدر کی کہ ایک رات انسان عبادت کرے گا اللہ ابراہین 80 سال کی عبادت سے اس کو زیادہ اجر اور ساتھ دے گا کتنی بڑی برکت ہے تو قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا اور رمضان میں کب نازل کیا کس رات کو شب قدر میں نازل فرمایا لہذا جو سورت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فی کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا اس بابرکت رات سے برات کیا ہے شب قدر ہے کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا شابان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے اور قرآن سے ثابت ہوا اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے وہ صلاح بن عصقہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے کہ اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں چاہے وہ تورات ہو چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے زبور ہو چاہے انجیل ہو چاہے قرآن کریم ہو اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات کو توورات رمضان کی ساتویں رات یہ انجیل جو ہے چودہویں رات کو نازل کیا گیا اور جو زبور ہے وہ انیسویں رات کو اور قرآن کریم پچیسویں رات میں نازل کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہی نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا کیونکہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن قریب نے فرمایا رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا آتا ہے بڑے سارے فضائل ہیں رمضان کے مہینے میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے نشال اور کی جائیں گی تو معلوم یہ ہوا کہ لہت مبارکہ بابرکت راز سے برا نوز باللہ شب برات نہیں ہے بلکہ وہ شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے لہذا جب وہ قرآن کریم اس مہینے میں نہیں نازل ہوا تو اس آیت کو اس کی فضیلت میں پیش کرنا یہ تو قریب کے ساتھ بڑی جاتی ہے قرآن کریم کے معنی کی تعریف ہے پرانے کریم کے معنی کو دوسرے معنی لینا ہے جبکہ تمام مسلمانوں کے اجماع ہے کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھو رمضان میں کب قرآن نازل ہوا وہ کہے گا رمضان میں شابان تو رمضان سے پہلے آتا ہے لہذا شابان کے مہینے میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا بلکہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اس رات جو باتیں کی جاتی ہیں ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ رب العارمین اور کینا پرور کے سوا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فضیلت والی رات ہے اس اس رات عبادت کرنا چاہیے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کی کیا اس نبی نے اس رات کو نماز کا اہتمام کیا کیا اس نبی نے اس رات جو ہے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہرگز نے اس کا کوئی ثبوت آپ کو حدیثوں سے نہیں ملے گا فضیلت ثابت ہونا الگ بات ہے اور اس رات عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے اس کے لیے میں دیان... آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میری اس بات کا دھیان سنیں فضیلت کسی دن کی ثابت ہو جانے سے اس دن یا اس رات عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے یہ جمعہ میں مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں یہ جمعہ کا دن ہے جمعہ سب سے افضل دن ہے اللہ کے سور شاعر کے حدیث ہے کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن حضم علیہ السلام پیدا کیے گئے جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کے دن نکالے گئے جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا اللہ تعالی اسے دیتا ہے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیثوں کے اندر اب ایک آدمی جمعہ کی فضیلت کو مانتے ہوئے وہ پچیس رکعت نماز پڑھے جماعت کے ساتھ ابھی جماعت ختم ہو جائے گی اب لوگ کیا کرے آئیں جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد کہ بھائی جمعہ بڑا فضیلت والا دن ہے بڑا اہم دن ہے لائے پچاس رکعت نماز پڑھتے ہیں پچیس رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا یا جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد یا جمعہ کے دن روزہ رکھے کہ جمعہ بلا افضل دن ہے روزہ رکھیں گے زیادہ سوا ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی دن اور رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس دن میں کسی عبادت کو کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا ثبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر ہر نیکی لوگوں تک پہنچا دی کوئی نیکی ایسی نہیں جو ہمارے نبی نے چھپا دی ہو اگر اس رات عباد کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کو نہیں جاگتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں جاگتے تھے رمضان کے کی احتکاف کیا کرتے تھے لیکن یہ شب برات وغیرہ کے بارے میں جو, حدیث جو آپ جو لوگوں کے یہاں چیزیں مشہور ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا آپ کے خلفائے راج اس رات کو جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے رہے عام معمول ان کا ہوا کرتا تھا تاجد پڑھتے تھے ہمیشہ تاجد اسرات پڑھتے تھے فرد نمازیں ہیں اور دیگر اذکار ہیں ساری چیزیں کرتے تھے لیکن خصوصیت سے اس رات کا اہتمام نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا نہ کسی اور صحابی نے نہ خلفائے راشدین نے کیا ہمارے ابھی قدیش علیہ کو بسنتی و وہ سنت الخلفا الراشدین البحدین ہماری سنتوں کو لازم پکڑو خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو اپنانے سے بچو کیونکہ نئی چیز گمراہی ہوتی ہے بدات ہوتی ہے بداد گمراہی ہوتی ہے گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اس لیے ایک نئی چیز ہے اللہ کے سماطم جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیوں مردود ہے اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے اٹ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے دین مکمل ہو گیا ہمارے نبی کے زمانے میں جو چیز تھی وہی قیامت تک رہے گی ہمارے نبی نے جو بات نہیں کیا اگر ہم نئی بات جاری کریں گے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا قربانی کے دن کی فضیلت ہم قربانی کے دن دانور دبا کرتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے عید کوئی آدمی اس رات یا اس دن خوب نمازیں پڑھے جا کر کے مسجد کے ادر یا گھر کے اندر جماعت کے ساتھ اس کا عمل غلط ہوگا ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں اور اس دن نماز نہیں پڑھتے آدمی کیا کرے کہ کی قربانی میں جانور دبا کرتے ہیں عقیقہ بھی کر وہ اور جو ہے جانور بھی دبا کرتے دو رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں رائی عقیقہ کرتے ہیں بچے کا جانور دبا کریں گے بچے کی طرف سے عقیقہ کریں گے اور دو رکعت نماز بھی پڑھیں گے دس اکعت نماز بھی پڑھیں گے تو کیا اس کا یہ صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا کیوں اس لیے کہ مانبی صلی اللہ نے عقیقہ کیا حسن و حسین کا لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یہ عبادات ہیں وہی عبادات ہم کریں گے جس کا ثبوت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا جن کا ثبوت نہیں ہوگا ان کو نہیں کیا جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی نے کہا منع کیا کہ اس رات مت جاگو اس رات مت عبادت کرو اس رات قبرستان کی زیارت مت کرو کہاں ما نبی نے منع کیا میرے بھائیو ہماری یہی حدیث کافی ہے کہ مایہ نبی نے فرما دیا کہ جو ہم نے عمل نہیں کیا کوئی کرے گا وہ مردود ہوگا جب آپ نے نہیں کیا تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جو آپ نے کیا وہی کرنا ہے اور یہ دلیل نہیں چاہیے کہ آپ نے منع کیا ہو اس کی دلیل نہیں چاہیے دلیل ان کو دینا ہے جو عمل کرتے عمل کرنے کی دلیل چاہیے نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے یہ بات یاد رکھیے بڑی بات میں بتا رہا ہم لوگوں کے سامنے بڑا اہم قاعدہ کیونکہ عام طور سے لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھنے میں کیا حرض ہے فلاں کام کرنے میں کیا حرض ہے تو نہیں کی عبادت ہے ہم کہیں گے کہ بھائی کیا اثر کے کی بعد نماز پڑھنا جائز ہے کوئی آدمی اثر کے بعد نماز پڑھے تو منع ہے قبرستان پر جا کر کے نماز پڑھے منع ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے بھی نہیں منع کی. ہے کیوں کہ بھائی نماز پڑھنا عبادت ہے ثواب کا کام ہم پڑھیں گے کہیں گے نہیں غلط ہے کیونکہ اثر کے کی بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تو ایسا نہیں کہ یہ بات جب چاہے جب انسان کر لے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جو کرتا ہے اس کو دلیل دینا جو نہیں کر رہا اس کو دلیل نہیں دینا ہے کرنے والے کو دلیل دینا ہے آپ اگر یہ بات کر رہے تو آپ اس کے لیے دلیل ثابت کرو آپ دلیل لے کر کیا اللہ کے سر کی صحیح حدیث ہو قرآن کریم کی آیت ہو صحابہ کا عمل اس کو لے کر کیا جب یہ چیز اللہ کے سور سے نہیں ثابت ہے تو ہمارے لیے کرنا بھی ثابت نہیں ہوگا تو منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے مثال کے طور پر ہم جمع کی نماز دو رکعات پڑھتے ہیں کس حدیث کے اندر کہا گیا کہ جمعہ کی نماز تین رکعات نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو ایک آدمی کہے ہم تین رکعات پڑھیں گے ہم ایک رکعت میں ایک رکو کرتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں ایک آدمی کہے کہ میں دو رکو کروں گا اور ایک ہی سجدہ کروں گا اور وہ کرے اور آپ اس سے کہو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہ کس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ ایک رکعت میں دو رکو نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی کیونکہ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہو لیکن ہم کیوں منع کریں گے کیونکہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس ہر معاملہ میرے بھائی والے کو دلیل دینا پڑتا ہے جو نہیں کرتا ہے وہ دلیل نہیں دے گا کرنے والے کو دلیل دینا اب یہ مان لیجئے کوئی بھی سامان ہے یہ میرے پاس موبائل ہے میں کہوں یہ آپ کہتے کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے تو میں کہوں کہ آپ دلیل لے کر کیوں کہ آپ کا موبائل نہیں ہے جو کہے گا میرا موبائل ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی سامنے گاڑی کھڑی ہے کار کھڑی ہے میں کہتا ہوں یہ کار میری نہیں ہے اب کو دلیل لے کر کیا ہو کہ یہ کار آپ کی نہیں ہے دلیل میں نہیں لاؤں گا دلیل وہ دے گا جو یہ کہے گا دعویٰ کرے گا کہ کار میری ہے اس کو دلیل لانا ہے اس کو پیپر لانا ہے اس کو استعمار لانا ہے کمپنی کی طرف اس کو پیپر دکھانا ہے کہ بھائی یہ کمپنی گاڑی ہے اور یہ ہمارے نام سے اس کو دکھانا ہے جو کہے گا کہ نہیں اس کو نہیں دکھانا ہے تو جو عمل کر رہے ہیں اس رات عبادت کر رہے ہیں ان کو دکھانا پڑے گا کہ حدیث میں کہاں ثابت ہے جو منع کر رہے ہیں ان کو ثابت دکھانا نہیں پڑے گا کیونکہ منع کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے ہی کافی کما نبی نے عمل نہیں کیا صحابہ نے اور خورفاء راشدین نے عمل نہیں کیا لوگ اس رات کیا کرتے ہیں حلوہ بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کمایہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندار میں ہمارے شہید ہوئے تھے اس لیے ہم بھی آپ کی اقدار پیروی میں حلوے کھاتے ہیں میرے بھائیو حلوہ کھانا منع نہیں ہے شریعت کے اندر لیکن اس کو عبادت سے جوڑ کر کے کسی رات کو خاص کر کے کرنا یہ شریعت کے اندر منع ہے کیا اسے کیوں اس لیے کہ کی کیوں کھاتے ہیں وجہ سے ہمارے نبی کے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دندانے مبارک ہمارے نبی کے کب شہید ہوئے تھے شوال کے مہینے میں غزبے عہد میں غزے عہد میں شوال کے مہینے میں تمام مسلمانوں کا مورخین کے پرجما شابان کے مہینے میں غزے عہد نہیں پیش آئی تھی شوال کب آتا ہے رمضان کے بعد آتا شاہان کی شوال کے مہینے میں پندرہ تاریخ تھی یا تیرہ تاریخ تھی اس مہینے میں شابان شوال کے مہینے میں یہ جو ہے یہ غزب عہد پیش آیا. شوال کا بات رمضان کے بعد آتا ہے اور ہم وہ سنت پر عمل ایک مہینہ دو مہینہ پہلے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے سوچنے کی بات ہے اگر ہمارے نبی نے حلوا کھایا ہوگا تو شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا رمضان کے بعد مہینے میں شابان میں تو نہیں کھایا ہوگا پھر ہم شابان کو کیوں خاص کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے تھے لہٰذا ہم بھی کھائیں گے میرے بھائیوں پہلے آپ دانت اڑوائے اس کے آپ کی تو صحیح سالم ہے آپ نہیں توڑوایا اور جو جو جس پر عمل کرنے میں آپ کو فائدہ اس کو آپ نے لے لیا. اور دان تو آپ نے اللہ کی راہ میں نہیں توڑوایا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سراسر بے بنیاد باتیں یہ شوال کے مہینے میں خود پیش آیا تھا شابان کے مہینے میں نہیں اس طریقے جو قبرستان کی اجتماع زیارت کی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے شریعت کے اندر کبھی بھی انسان قبرستان کی زیارت کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کر دینا کہ اسی جا کر کے زیارت کریں گے یہ عمل غلط ہے اور عورتوں کے لیے تو منع ہے شریعت کے اندر قبرستان کی زیادہ کرنا پھول چڑھاتے ہیں لوگ قبرستان میں جاتے ہیں باقاعدہ وہاں رات پر گزارتے ہیں اور ایسا ماحول رہتا ہمارے ملکوں میں کہ لوگ شب قدر کو نہیں جانتے شب قدر لوگ نہیں جاگتے ہیں لیکن اراد لوگ ضرور جاگیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو نظر میں اس کی اہمیت ہے برات کی تو قبرستان کی استماعی زیارت کرنا ہی بھی منا ہے شریعت کے اندر اور عورتوں کو شریعت کے اندر منع کیا گیا قبرستان میں نہ جائے کیونکہ وہاں جائے گی روئے گی چلائے گی سینہ پیٹے گی اور اس کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے عورتوں کے پاس زیادہ اس لیے ان کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی لوگ چیز کرتے ہیں کھانا بنا کر کے لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہمارے شوہروں کی روحیں آئیں گی حالانکہ جو مر جاتا ہے کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے اگر انسان جنتی ہے جنت کے اندر اس کی روح رہتی ہے اگر کافر ہے مشرق ہے جہنمی ہے تو اس کی روح جو ہے جین کے اندر رہتی ہے نیچے نیک لوگوں کی روح لین کے اندر رہتی ہے شہید لوگوں کی روحیں جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پر رہتی ہے. لیکن کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آتی ہے اور یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کی انسان کی روحیں واپس آتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میں وراح برزخن یلا یوم بعثون مر جانے کے بعد اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی نہ نئی روح کا جرم ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنی روحیں پیدا کرنی تھیں اس سے کے سے پیدا کیا اور وہی روحیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیجتا ہے جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے کہیں کسی نئی روح کا نہ جنم ہوتا ہے نہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا میں واپس آتی ہے کہتے میں اس کا نیا جنم ہو گیا فلاں کی روح بھٹکتی ہے فلاں کی روح ایسا نہیں ہے کسی کی روح مرنے کے بعد نہیں آتی یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے تو غیر مسلموں کا بدھ پرستوں کا عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جنم ہوتا ہے اور اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر آتی ہے تو میرے بھائیو ساری چیزیں غلط ہیں ساری چیزیں باطل ہیں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے اللہ کے اصول کی سنت کافی ہے آپ اگر سنت پر عمل نہ کر سکے تو کم سے کم بدعت پر نہ عمل کریں بدعت کرنے سے گنا ہوگا سنت پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اگر سنت پر عمل کریں گے آپ کو سواب ملے گا روزہ رکھو گے سواب ملے گا نہیں رکھو گے گناہ نہیں ہوگا لیکن شب برات بناؤ گے حلوہ کھاؤ گے لوگوں میں جو ہے یہ کیا نام ہے قمقمیں مسجدوں کو سجاؤ گے اور نماز وغیرہ پڑھو گے یہ بدات ہے اور اللہ تعالی بدات کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے سل کی سنت کے مطابق ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ دین اللہ رب اللہ نے مکمل کر دیا ہے دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے اللہ کی جو اللہ کے سر کی مخالمت کریں گے ان کو دردناک اذاب آئے گا فتنے سے دوچار چار ہو جائیں گے اس لیے ہمارے لیے کے سور کی مح... سنت کافی ہے اور اللہ کے سر کی محبت کے لیے آپ کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا اگر اللہ کے سور سے محبت ہے تو اللہ کے سر کی سنت کی پیروی کرو اس کی تباہ کرو نئی چیزوں پر عمل کرنا یہ اللہ کے سر سے محبت کی پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابلامین ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ابا سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی الاف فرمائے دلوں کو پاک کرے ہمارے دلوں کو حسد سے بخ سے اداوت سے دور رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر اسلام پر قائم رکھے جو ہماری, جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو اور اللہ ابلان وفات کے بعد جہنم کے اداب سے قبر کے آداب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ ابران ہم سب کو جگہ نصیف امامین بارك الله لكم في القوان عظيم ونفعنا وإياكم بالآية ذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بالروف الرحيم